وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أنفك بقية يومهما وصاما بعده ولم يقضي ما مضى ومن أغمي عليه في رمضان لم يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده بھائی روزے کے مسائل چل رہے ہیں روزے کے مسائل بھائی اور روزہ فرض ہوتا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر تو بچہ ہے جو بھی بالغ نہیں ہوا اس پر بھی روزہ فرض نہیں بھائی روزہ فرض نہیں تو اگر رمضان میں دن کے وقت کوئی بالغ ہوا یا اسی طرح کافر پر بھی روزہ نہیں تھا کوئی کافر مسلمان ہوا رمضان میں دن کے وقت بھئی تو دن کا جتنا حصہ باقی ہے اس باقی حصے کے اندر اب یہ روزے کی مشابہت اختیار کریں گے کیا کریں گے ہاں کیونکہ اب وقت دن ہے اب یہاں سے تو روزہ شروع نہیں ہوتا روزہ تو کب شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور صبح صادق کے وقت روزہ اس وقت تھا ہی نہیں بھائی اس وقت ان پر روزہ تھا ہی نہیں تو اب دن کے وقت کافر مسلمان ہو گئے یا بچہ بالغ ہو گیا تو اب باقی دن روزہ داروں کی مشابہت اختیار کریں گے اور کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہیں گے بھائی افطار تب جی اور اب تک جتنے دن گزرے ہیں ان کی ان دنوں کی ان پر قضا بھی نہیں ہے ہاں اب اگلے دنوں کا کیا کریں گے مجھے اگلے مجھے دنوں میں ان باقی دن جتنے ہیں رمضان کے اب وہ روزے ان پر فرض ہیں وہ رکھنا پڑیں گے بھائی تو کہتے ہیں وہیدا بلاغسدی اور جب بالغ ہو جائے بچہ او اسلم ال کافر فیرا یا مسلمان ہو کو کافر فی رمضان کس کے اندر رمضان میں اور میں نے بتلایا دن کے وقت بھائی تو ام سکا بقیت تہ تو یہ دونوں رکیں گے اپنے باقی دن باقی دن جو ہوگا اس میں شام تک رکے رہیں گے بھائی وفام بادہ اور روزہ رکھیں گے یہ دونوں اس کے بعد بھائی یہ بچہ اور کافر ولم یکزیا ما مزہ اور قضا نہیں کریں گے یہ دونوں ما ان روزوں کی مزہ جو کہ گزر چکے ہیں بھائی گزر چکے ہیں رَمَضَانَ اگ ہیانگ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ اور جس پر بے ہوشی ہوئی رمضان کے اندر یوم فِيهِ الْإِغْمَاءُ تو قضا نہیں کرے گا وہ اس دن کی جس کے اندر پیش آئی ہے بے ہوشی وہ قزا ماں اور قضا کرے گا اس کے بعد بھائی ایک آدمی ہے مثلا رمضان میں ایک دن روزے کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا بھائی روزے کی حالت میں تو صاحب قدوری فرما رہے ہیں جس دن بے ہوش ہوا ہے اس دن کے روزے کی قضا نہیں کرے گا اور اس کے بعد کے جو ایام ہیں ان کے وہ جو اگر بے ہوشی میں رہ گئے روزے تو ان کی کیا کرنا پڑے گی اسے قضا کرنا پڑے گی بھائی سمجھ میں آئے جتنے روزے بے ہوش رہا ان کی قضا کرے گا لیکن جس دن بے ہوش ہوا اس روزے کی قضا نہیں کرے گا بھائی وجہ یہ یہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ رکھے ہوئے اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کے حلق میں کوئی دوا وغیرہ پانی وغیرہ نہ ٹپکایا گیا ہو تو جب بے ہوش ہوا تھا کس حالت میں تھا روزے کی حالت میں تو اس اسکاری تک کوئی خلاف منافی روزہ کوئی کام پایا گیا بھائی کھانا پینا یا جمع <بھئی> ان میں سے کچھ بھی نہیں پایا گیا تو یہ روزہ تو اس کا خود بخود مکمل ہو گیا اس لیے اس دن کی قزا نہیں کرنا پڑے گی ہاں اگر اس کے حلق میں دوا ٹپکائی گئی یا پانی ڈالا گیا اور چلا گیا پیٹ میں تو پھر تو کیا ہوا اس دن کا روزہ بھی ٹوٹ گیا لہٰذا اس کی بھی کیا کرنا پڑے گی اسے قضا کرنا پڑے گی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو اس یہ مانا ہے صاحب خدوری کا کہ چونکہ اس کا روزہ ہوگا اور بے ہوش ہونے کے بعد تو کوئی چیزوں کھلائی نہیں گئی ہوگی تو شام تک وقت پورا ہو گیا روزے کا تو روزہ یہ والا پورا ہو گیا تو اب اس کی قضا نہیں بھائی ہاں میں نے بتلایا اگر دوائی وغیرہ کھلائی ہے کچھ اس دوران تو پھر اس کی بھی قزا کرنی پڑے گی بھائی یہ مانا ہے بھائی و من اگمی رمضان اور جو بے جس پر بے ہوشی تاری ہوئی رمضان کے قزا نہیں کرے گا اس دن کی جس کے اندر پیش آئی ہے قزا ماں بادہ ہو اور اس کے ماں بعد کیا کرے گا قضا کرے گا جو باقی دن بے ہوش رہا ان کی قضا کرے گا وہاقل مجنون فی باز رمضان قزا ماں مضامین ہو ما بقیہ بھائی مسئلہ یہ ہے ایک شخص مجنون ہے بھائی مجنون بھائی تو اس میں یہ تو روزے کی اہلیت ہی اس میں نہیں ہے بھائی تو لہذا رمضان گزرا رمضان کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا پورا رمضان بھائی اس پر جنون رہا تو بھائی اس پر اب روزوں کی قضا نہیں بھائی کیونکہ تو رمضان جب آیا تھا اس وقت اس میں روزے کی اہلیت ہی نہیں تو اب بعد میں قضا بھی نہیں کرنا پڑے گی لیکن اگر رمضان کے اندر کسی وقت یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے رمضان کے وقت کو پا لیا تو جتنے باقی روزے ہیں وہ تو رکھے اور جو گزر چکے ہیں ان کی اس کو قضا کرنا پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ من و ادا افاقل مجنون فی بعض رمضان اور جب افاقہ ہوا مجنون کو باز رمضان کے اندر رمضان کے کچھ حصے میں قضا ماں من ہو تو قضا کرے گا وہ جو گزر چکے ہیں اس میں سے وفامہ ما بقیہ اور روزہ رکھے گا ما بقیہ میں بھائی جتنا رمضان باقی ہے اس کے اندر روزہ رکھے گا وہ اضاحا وطل مر او نہ فیصد افطارت اور جب حائضہ ہوئی کوئی عورت رمضان میں حید شروع ہوا بھائی او نہ یا نفاسالی ہوئی یعنی بچے کو جنم دیا افطارت تو کیا کرے گی افطار کرے گی روزے کو توڑ دے گی کیونکہ اب یہ روزہ ان کا ہے ہی نہیں بھائی ان پر تو یہ ختم ہوا روزہ قضات اور کیا کرے گی قضا کرے گی اضافہ طہورت جب پاک ہو جائے بھائی پاک ہو جائے بھائی بیرم نون نماز میں ان پر قضا نہیں ہے نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن ان پر روزوں کی قضا ہے بھائی روزوں کی قضا ہے اس لیے کہ نمازوں کی قضا ہو تو پھر تو مشقت ہے بھائی یہ تو ہر مہینے عورت کو آتا ہے تو ہر مہینے اس کو کئی کئی دن کی نمازیں قضا پڑھنا پڑنا پڑیں گی اس میں مشقت زیادہ ہے بھائی مشکل میں پڑ جائے گی عورت تو شریعت میں بھی معاف کر دی بھائی البتا رمضان تو سال میں ایک ہی ایک ہی مرتبہ اتا ہے تو ان کی چوہ سے چند روزے رہ جائیں گے ان کی قضاء میں کوئی حرج نہیں ہے وہ پورے سال میں کسی بھی وقت رکھ سکتی ہے آرام سے مینان سے کٹھے بھی رکھ سکتی ہے اور الگ الگ بھی بھائی وا اذا قدم المسافر او طهرت الحائض في بعض النهار امتكى عن الطعام والشراب بقيه يومهما بھائی ایک شخص مسافر تھا بھائی سفر شرعی تھا تین دن کا بھائی اور دن کے وقت وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا مقیم ہوا پندرہ دن کی اقامت کی نیت کر لی یا گھر واپس پہنچ گیا بھائی اور تب تو یا کوئی حائزہ تھی اس کا حیض ختم ہوا بیچ روزے میں بھائی درمیان میں دن کے وقت تو کیا اب باقی دن بھائی مسافر کو تو روزہ ضروری نہیں تھا وہ بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے تو مسافر نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا اور فائزہ اس, اس پر بھی روزہ نہیں تھا تو اب باقی دن جو ہے مثلا نصف یوم جو باقی ہے کیا اس کے کی اندر بھی ان پر روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے کہتے ہیں بھائی ان پر مشابہت اختیار کرنا واجب ہے یہ اب باقی کا دن کھانے پینے سے رکے رہیں گے بھائی اگرچہ ان کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا کریں گے مشابہت اختیار کریں گے اور کھانے پینے سے رکے رہیں گے یہ مانا قد عمل مسافر اور جب مسافر آئے اوہرۃ الائزو یا پاک ہو جائے ہائزہ باز نہاری باز دن میں یعنی دن کے کچھ حصے میں ام کا تو یہ دونوں رکے رہیں گے آنی و شراب کھانے سے اور پینے سے بقیوما اپنے باقی دن کے اندر بھائی اگلے آنے والے دنوں میں تو روزے رکھنے ہی یہ والا دن بھی جو نصف ملا اس میں بھی روزہ داروں کے ساتھ کیا اختیار کر لیں گے مشابہت حس یہ واجب ان پر اس کا یہ خیال تھا گمان تھا کہ ابھی شاید فجر طلوع نہیں ہوئی فجر کا وقت نہیں ہوا لیکن بعد میں اس کو علم ہوا کہ فجر تو کیا ہو چکی تھی اس وقت فجر تو طلوع ہو چکی تھی فجر کا وقت تو ہو چکا تھا میں نے فجر کے بعد کھایا ہے کچھ کھانا یا اسی طرح کسی آدمی نے افطار کیا اور اس کا یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے لیکن پھر ظاہر ہوا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا بھائی اس کے غروب میں تو ابھی چند منٹ باقی تھے میں نے پہلے افطار کر لیا تو اب ان کا کیا حکم ہے بھائی کیا ان پر کفارہ آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی ان پر صرف قزا ہے لیکن کفارہ نہیں کفارہ نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ مان اور جس نے سحری کھائی وہ وہ یظن اس حال میں کہ اس کا یہ گمان تھا کہ ان الفجر لم یطلع کہ فجر جو ہے یعنی فجر صادق ابھی طلوع ہوئی او افطرا یا اس نے کیا کیا جس شخص کے جس نے افطار کیا وہ ہوا یرا اس کو يرا پڑنا یرا پڑھنا ہے یارا نہیں پڑھنا بھائی سمجھ میں آیا را یا راہ کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے اور کبھی کبھار یہ بمانے گمان کرنے کے آتا ہے کس معنی میں گمان کرنا اور جب بھی یہ گمان کرنے کے معنی میں آئے تو یہ ہمیشہ مجھول آتا ہے مجھول آتا ہے ہوا ہوا یورا اس میں کہ اس کا یہ گمان تھا ان شم سقاد غار آباد کے سورج کیا ہو چکا اس کا گمان تھا شاید سورج غروب ہو چکا ہے فجر کیا ہو چکی ہے تحقیق ہو چکی ہے اور ان شمس لمتا غروب یہ بات ظاہر ہوئی کہ سورج غروب نہیں ہوا یہ کون سی سورت میں ہے جوار والی صورت میں تو کہتے ہیں قضا ذالک کل قضا کریں گے اس دن کی ولا کفارا تھا اور ان پر کفارہ نہیں ہے بھائی کفارا نہیں بھائی سمجھے کیونکہ اس میں آمدن روزہ توڑنا نہیں پایا گیا جز ارادہ نہیں تھا روزہ توڑنے وغیرہ کا ان کا تو وہ من رہا ہلا لل فتری اور جس نے عید کا چاند دیکھا اکیلے بھائی لم یف تو وہ افطار نہیں کرے گا بھائی بھائی پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا چاند دیکھے اور پھر آ کر ایمان کے پاس گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا لیکن یہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے اور وہ امام اور امیر جو ہے کسی وجہ سے اس کی شہادت قبول نہیں کرتا کہ تم عادل آدمی نہیں ہو بھائی تمہارے گواہی قابل قبول تو آپ نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں اس آدمی کو روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے اسے کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے لیکن عید میں اس کا عقت ہے بھائی امام کے پاس آیا گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے بھائی امام نے اس کی گواہی قبول نہیں کی تو وہاں تو تھا گواہی قبول نہیں کی لیکن چونکہ چاند دیکھا ہے پھر بھی اس کا اعتبار کرے اور اگلے دن کیا کرنا چاہیے اسے روزہ رکھنا چاہیے لیکن یہاں پر اب اس کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں بھائی یہ نہیں کہ کل خود ہی عید منانا شروع کر دے بلکہ باقیوں کے ساتھ کیا کرے گا روزہ رکھے اور پھر باقیوں کے ساتھ عید منائے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی اگرچہ اس کا اکتیسواں روزہ ہی کیوں نہ بن جائے یہ بھی نہ کہ میرے تو کتنے کتواں روزہ بن جائے گا کل سمجھ میں آئی اکتیسواں روزہ بن جائے گا بھائی باقیوں کے تو تیس ہی پورے ہو رہے ہیں اس کا کیا بن رہا ہے ہاں مسئلہ اس نے رمضان کا بھی چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا اور اب کیا عید کا چاند بھی بھائی وَإِذَا كَانَتْ اور جب ہو آسمان پر کوئی عذر یعنی بادل وغیرہ یا غبار ہیں لم يقبل بل الامام تو قبول نہیں کرے گا امام فی ہلال الفطری عید الفطر کے ہلال میں اللہ شہاد طرج مگر دو آدمیوں کی گواہی اور یا ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی بھائی رمضان کے سلسلے میں تو ایک ہی قابل اعتماد آدمی کی گواہی کافی تھی لیکن عید کے چاند بھائی مثلاً انتیسویں کو کہہ رہے ہیں ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے تو اب دو عادل آدمی ہونے چاہیے یا ایک آدمی اور دو عورتیں بھائی جو سب کے سب عادل ہوں بھائی علم تکن بکبل اللہ شہادت جماعتی اور اگر آسمان پر نہ ہو کوئی عذر بادل وغیرہ نہیں ہے بھئی غبار نہیں ہے تو قبول نہیں کرے گا امام مگر ایک ایسی جماعت کی گواہی یا قاول علم بھی خبر کی یقین ہو جائے ان کی خبر کی وجہ سے ان کی خبر سے کیا ہو جائے ہاں ایک بڑی جو کثیر جماعت کے گواہی دینا انتیس عیسوی کو کہہ رہے ہیں بھائی غبار بھی کوئی نہیں بادل بھی کوئی نہیں اب دو چار آدمی بھی گواہی دے دیں بھائی عادل ہوں پھر بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں بلکہ ہاں ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہے تاکہ ان کی بات سے یقین ہو جائے کہ یقیناً اتنے لوگ ویسے ہی بات بنا رہے یقیناً انہوں نے ان ان ان کی کیا کیا ہے چاند دیکھا ہے بھائی سمجھ میں آئے مسئلے بھائی تو یہ روزے کے احکام وغیرہ بیان ہو گئے بھائی اور نفلی روزے میں نے آپ کو بتلایا سارا سال انسان رکھ سکتا ہے لیکن یاد رکھیے کچھ نفلی روزوں کے لیے پسندیدہ ایام ہیں جن میں عام دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے مولانا احادیث وغیرہ میں جن کا ذکر آیا ہے بھائی ایک دس محرم کا روزہ ہے بھائی دس محرم کا سمجھے یوم عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت زیادہ ہے بھائی زیادہ ثواب ہے لیکن جو شخص دسویں محرم کا روزہ رکھے اسے صرف دسویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے صرف دسویں کا, دس کا رکھے گا مکرو ہے بھائی دسویں کے ساتھ ایک دن اور ملا لینا چاہیے یا نویں کا یا گیارہویں کا روزہ بھی ساتھ ملا لے بھائی اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے بھائی نو ذی الحجہ بھائی دس ذی الحجہ کو تو عید ہے بقر عید اس سے پچھلا دن جو ہے نویں ذی الحجہ یہ یوم عرفہ ہے جس دن حاجی عرفات میں حج ادائے حج کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں اس دن کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے بھائی تو اس دن بھی روزہ رکھنا چاہیے بھائی سمجھ میں آئے بھائی تو آپ لوگ تو علماء بن رہے ہیں آپ کو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے آپ یہ نہ سوچیں بھائی آپ کی باتوں کا اثر پڑتا ہے دوسروں پر بھائی غیر محسوس آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا لوگ آپ کو دیکھ کر ایک کام کرتا دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی یہ یہ کام کر رہا ہے معلوم ہوا یہ اچھا کام ہے پسندیدہ کام ہے اور یہ یہ شخص یہ, یہ والا کام کر رہا ہے معلوم ہوا جائز ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو خصوصاً علماء طلباء کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اسی طرح پندرہ شعبان جو ہے مولانا پندرہ شعبان شب بارات بھئی جس تو اس دن بھی روزے کی فضیلت بڑی ہے بھائی اسی طرح شوال کے چھ روزے بھائی شوال کے چھ روزے اور اسی طرح ایام بیس ہیں والانا بیس تیرہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تیرہ چودہ اور پندرہ بھائی تو یہ وہ روزے ہیں جن کی فضیلت باقی نفلی روزوں سے بہت زیادہ ہے تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی یہ ایامی بی کہلاتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بیس ابیس سے ہے ابیس سے سفید کو کہتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کو بھی چونکہ چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی تو راتیں باقی راتوں سے سفید تر ہوتی ہیں اس لیے ایام بیس کہتے ہیں وہ بھائی باب ال یہ باب ہے ارتقاف کے بیان میں ارتقاف کا لوظ عربی زبان میں مانا ہے بھائی کسی چیز پر رکے رہنا رکے رہنا ٹھہرنا ٹھہرنا اور اصطلاح شریعت میں تاریخ آگے آ رہی ہے بھائی متن کے اندر تو کہتے ہیں الحتکاف مستحب ارتکاف مستحب ہے وہ لوب سسج فومی ونی یتیل احتکاف بے احتقاف کسے کہتے ہیں تعریف اب کرنے لگے وہ لب سفیل مسجد ہی وہ مسجد میں ٹھہرنا ہے किसके साथ کس کے ساتھ دلوقت روزے کے ساتھ ولی اعتکاف اور احتقاق کی نیت کے ساتھ بھائی نیت بھی ہونی چاہیے اور روزہ بھی ہونا چاہیے بھائی یاد رکھیے ارتقاف تین سے سمپر ہے ایک احتکاف وہ ہے جو واجب ہے ایک احتکاف سنت ہے اور ایک احتکاف نفل ہے بھائی نفل تو کتنے قسم پر ہوا احتکاف تین قسم پر واجب سنت اور نفل واجب اعتکاف وہ ہے جسے انسان منت کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے بھائی منت کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تین دن ارتکاب کروں گا تو اگر وہ کام ہو جائے تو یہ ارتکاف اس پر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا بھائی تین دن احتکاف بھائی یہ ویسے ہی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اے اللہ میں آپ کے لیے تین دن کا کروں گا بس مولانا یہ احتکاف اس پر کیا ہو گیا واجب ہو گیا اور سنت احتکاف وہ ہے بھائی جو رمضان کے عشرہ اخیر میں آپ دیکھتے ہیں بھائی آخری عشرے میں لوگ مسجد میں آخری عشرہ گزارتے ہیں احتکاف کی نیت سے یہ احتکاف سنت ہے بھائی علیہ وسلم اس پر بڑی پابندی سے عمل فرماتے تھے ہاں بعض وقت بھی فرما دیتے لیکن اکثر کیا کرتے تھے یہ احتکاف ضرور فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ احتکاف سنت ہے بھائی اس کے علاوہ باقی اعتکاف بھائی نفل ہیں اور یاد رکھو نفل اعتقاف اعتکاف میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے آپ مسجد میں گئے آپ نے فوراً نیت کر لی بھائی کہ اللہ میں احتکاف کی نیت کرتا ہوں دس منٹ بعد ہی آپ نکل آئے بھائی تو دس منٹ بھی احتکاف کا ثواب آپ کو مل گیا بھائی ایک منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے بھائی صرف نیت کرتے جاؤ فضیلت اور ثواب ملتا چلا جائے گا بھائی کتنی آسانیاں ہیں شریعت کی طرف سے بھائی آپ جب بھی مسجد میں جائیں آئندہ ارتقاف کی نیت کریں بھائی سمجھ میں آئی بات تو کتنا آسان طریقہ ہے بھائی مفت میں ظاہر سواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں بس نیت رکھو بھائی تو جتنی دیر اندر نماز میں مشکور رہے نماز کا تو سواب مل ہی رہا ہے ساتھ ایک اضافی ثواب بھی ملنا شروع ہو گیا ہے احتکاف کا بھائی اضافی ثواب بھائی اور یاد رکھنا یہ جو ارتقا سے واجب تھا جسے انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اس کے اندر روزہ شرط ہے بھائی روزے کو چاہے نہ بھی ذکر کیا ہو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا روزہ رکھنا پڑے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اور یہ یہ کم از کم ایک دن رات کا ضرور ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا بھائی ایک دن ذکر کرے گا رات خود بخود ساتھ شامل ہو جائے گی دو دن ذکر کرے گا دو راتیں خود بخود ساتھ شامل ہو جائیں گی تین دن ذکر کرے گا تین راتیں بھی ساتھ خود بخود کیا ہو جائیں گی اور نیز جتنے دن ذکر کرے گا مسلسل رکھنا پڑے گا یعنی کہ ایک دن آج کر لے پھر چند دن بعد ایک کر لے نہیں بھائی بلکہ جتنے دن ذکر کیے ہوں چاہے اس نے پے در پے کی شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی مسلسل یعنی کرنے کی شرط لگائی یا نہیں لگائی روزے کی شرط لگائی ہے یا شرط نہیں لگ روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور مسلسل رکھنا پڑے گا اور مسلسل احتکاف کرنا پڑے گا جتنے دن ذکر کیے بھائی تو اس کے اندر روزہ واجب ہے بھائی اور سنت احتکاف وہ تو ہوتا ہی رمضان میں ہے اس میں تو ہوتا ہی ہے روزہ بھائی اور جو نفلی احتکاف ہے اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے بھائی روزہ شرط نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے زیادہ دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پہلے دونوں احتکاف جو ہیں ان کی قضا ہے اس کی قضا نہیں بھائی کیونکہ نفلی اعتکاف کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے لہذا اس کی قضا بھی نہیں ہے ہاں پچھلے کی قضا ہے سمجھ میں آیا وہ واجب احتکاف میں کوئی بیٹھا بھائی اس نے مثلا کتنے دن کا اپنے اوپر واجب کیا تھا پانچ دن کا احتکاف واجب کیا تھا اب درمیان میں وہ کسی دن احتکاف مسجد سے نکل آیا بلا وجا احتکاف ختم ہوا بھائی بلا وجہ مسجد سے نکلے تو تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو احتکاف ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اب اس کو قزا کرنا پڑے گی اور دو دن تو وہ پورے کر چکا تھا تیسرے دن یہ احتکاف اس کا ٹوٹا تو اب کیا کرے گا بھائی جی شروع سے میں نے ابھی تو بتایا مسلسل رکھنا ہے سارا بھائی تو سارے پھر کیا کرنا پڑے گا شروع سے پھر سارا ایام کا احتکاف کرنا پڑے گا سمجھ آئے تو قضا اس پر ضروری ہے اور یہ جو سنت احتکاف تھا بھائی آخری آشرے میں کوئی بیٹھا یہ کسی دن مسجد سے باہر نکل آیا بلا وجہ تو اس صورت میں اس کا بھی احتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی قضا ہے لیکن سارے ایام کی نہیں بلکہ وہ دن اس دن کی قضا واجب ہے یعنی جو جس دن بھی یہ نکل آئے اور احتکاف توڑے تو ایک دن ایک رات احتکاف کی, کی قضا کرے گا بھائی جس دن کا احتکاف ٹوٹا ہے اسی کی کیا کرے گا قضا کر لے, لے گا. گا یعنی ایک دن ایک رات کی قضا کرے گا بس بھائی جو باقی دن باقی ہیں یہ جو گزر چکے ہیں ان کی قضا نہیں جو گزر چکے ہیں ان میں احتکاف ہو گیا جو اگرچہ وہ سنت نہ ہوا بھائی سنت تو تھا پورا دس دن کرتے بھائی اور یہ نفلی احتکاف کی بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں مدت ہی نہیں ہے یہ جس وقت مسائل تو کہتے ہیں وہ لب سفیل مسجد اور وہ ٹھہرنا ہے مسجد میں ساتھ روزے کے اور احتکاف کی نیت کے و متکف الوت اولم اور حرام ہے ایسے کا موتقف پر اعتکاب کرنے والے پر الوطیو صحبت کرنا اپنی بیوی بی سے ولسو اور اسے چھونا اسے ہاتھ لگانا ولقب اور اس کا بوسہ لینا بھائی بوسا لینا یہ چیزیں اس کے لیے منع ہے بھائی ان انب لطن اولمسن فسادا تاف اور اگر اسے انزال ہو گیا ان خروج منی پائی گئی بے قبل لینے کی وجہ سے اولمسن یا بیوی بی کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے فَصَدَ تو اس کا احتکاف کیا ہوا فاسد ہو گیا والا اور اس پر خزا واجب ہے ولاقروج المعت المسد الاجت اول جمعہ اور نہ نکلے احتکاب کرنے والا مسجد سے مگر کسی انسانی حاجت کے لیے یا جمعے کے لیے یعنی جمعے, جمعے کی نماز کے لیے اور کسی انسانی حاجت کے لیے بھائی یعنی کوئی کھانے پینے کے لیے جبکہ کوئی کھانا لانے والا نہ ہو بھائی یا پیشاب وغیرہ کے لیے بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی ان کے علاوہ مسجد سے نکلے گا اگر کوئی کھانا لانے والا ہے تو پھر کھانے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا جائز نہیں فوراً احتکاف ٹوٹ جائے گا بھائی اور ان کاموں کے لیے نکلے تو پھر باہر بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے ورنہ احتکاف زیادہ بلا وجہ ٹھہرا زیادہ دیر تو احتکاف ٹوٹ جائے گا بھائی ان کاموں سے فارغ ہوتے ہی فوراً پھر کیا کرے جلد سے جلد مسجد واپس پہنچے بھائی ولابا سب ابتا فل مسجد مین گئی زیرت سے <السِّلْعَةً> لہتا اور کوئی حرج نہیں ہے کہ بیچے وبتا اور خریدے فلم مسجد مسجد کے اندر مینغری بغیر اس کے اَن اَن لاتا <السِّلْعَةً> کہ حاضر کرے سامان کو یعنی سامان مسجد میں لائے بغیر مسجد میں اعتقاف کے اندر خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی سمجھ میں آ گئی لیکن اس کا یہ معنی نہیں بھائی اعتقاف کی حالت میں ہے اندر اب اس نے کاروباری معاملات شروع کر دیے لوگوں سے خرید و فروخت کر رہا ہے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھائی کیونکہ بیع و شراء تو ہو سکتی ہے ایجاب و قبول کا نام ہے بھائی وہاں ایجاب و قبول کر رہا ہے بھائی. تجارت کا کام کر رہا ہے بھائی یہاں بیع و شراء سمجھ میں آئے کیونکہ یہ اعتقاد میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو یہ دنیاوی معاملات کی طرف توجہ کرتا ہے یاد رکھنا یہ مکروح تحریمی ہے بھائی مسجد میں بیا و کرتا ہے دیکھا میں یہ کیا ہے مکرو ہے ہے بھائی مکرو ہے لیکن صاحب قدوری تو فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے خرید و فروخت نے یاد رکھو اس سے مراد ہے مثلا کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کیا کرتا ہے مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے کسی سے کیا کر لیتا ہے بیع کرتا ہے کھانے پینے کی چیز کی اور اس سے منگواتا ہے یہ ضرورت کی وجہ سے یہ جائز ہے بھائی ورنہ عام میں نے بتلایا وہ عام و شیرا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے تو کہتے ہیں والا با سب یہ بھی آو اب تا پھر اور کوئی حرج نہیں ہے بیچنا بیچنے کا اور خریدنے کا مسجد میں من غیر بغیر اس کے کہ لاتا کہ حاضر کرے سامان ان یعنی سامان لائے بغیر ہی سامان لائے بغیر تاکہ کہیں مسجد خراب نہ ہو گئی ویسے بے اشیرہ کرتا ہے اور ضرورت کی بنا پر ہے تو کوئی حرج نہیں بھائی ولا کلم اللہ له سنتو اور کوئی حرج ولا کلم اللہ بخرین اور متکف کلام نہ کرے مگر خیر کے ساتھ یعنی بھلائی والا کلام کرے خیر والا کلام کرے سمجھ میں آیا بھائی خیر کے علاوہ کلام کرنا تو عام حالت میں بھی منع ہے اے تو اے میں تو میں اولا کیا ہے منع ہے یہاں تو وہ بیٹھا ہی اللہ کی طرف توجہ کے لیے ہے وَيُقْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ اور ہے اور اس کے لیے خاموش رہنا بھائی خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے خاموش رہتا ہے. کسی سے بات ہی نہیں کرتا بھائی سمجھ میں بلکہ ذکر و اذکار کرے تلاوت کرے دعائیں وغیرہ پڑھتا رہے اور ضرورت کی بات بھی لوگوں سے کرے بھائی لیکن بلا وجہ جیسا آج کل ہوتا ہے بھائی بیٹھتے ہیں گپشپ لگ رہی ہے بھائی بڑی لمبی لمبی گپ شپ نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی یہ درست نہیں سمجھ رہے ہیں تو خاموش رہ تو خاموش رہنے سے مراد کیا ہے یہ سمجھتا ہے خاموش رہنا بھی عبادت ہے بس چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی شاید عبادت ہے نہیں بھائی یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں خاموشی کوئی عبادت نہیں <تصیح> تو کہتے ہیں وہ یوکرو لہو سمتو اور مکرو ہے اس موتقف کے لیے خاموشا مال موت اور نہارن ناسین او آمدن بلات کا پو بس اگر جماعت یا صحبت کی احتکاب کرنے والے نے رات کے وقت یا دن کے وقت ناسیاں او آمدن بھول کر یا جان بوجھ کر تمام صورتوں میں بطلا سے اس کا احتکاب باطل ہو جائے گا بھائی باطل ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ بھائی روزے میں بھولے سے جے ماں صحبت کی تھی تو روزہ باطل نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں احتکاف باطل ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح لفظوں میں فرماتے ہیں بھائی قرآن میں اس کا حکم آیا ہے ولا تو بات شیرو ہنت ماں کی اور تم کیا کرو صحبت نہ کرو عورتوں سے اس حال میں کہ تم مسجد میں کی ہو احتکاف کرنے والے ہو ولا خرج مین الساتم فسد ابھی حنی فتح رحم اللہ و کالا لا سدسر اور اگر وہ نکلا اعتقاف کرنے والا نکلا مسجد سے ایک گھڑی بھی بغیر کسی اوزر کے فسدات فاسد ہو گیا آئندہ ابھی حنی فتح رحم امام آزا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزیق وقالا اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یفسدو اس کا اعتقاب فاسد نہیں ہوگا حتی یکون اکثر من نصف یومین یہاں تک کہ اس کا جو خروج ہے وہ نصف یوم سے زیادہ ہو وہ جو بغیر عذر کے خروج تھا مسجد سے آدھے دن سے زیادہ اس نے باہر گزارا ہے تو اب فاسد ہو جائے گا اگر اس سے پہلے پہلے واپس آ جائے تو پھر احتکاب فاسد نہیں ہوگا لیکن فتویٰ امام اعظم ابو حنی فرم کے قول پر ہے چنانچہ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے بھی کوئی نکلا مسجد سے تو اس کا روزہ اور اس کا احتکاب باطل ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا من او جب نفسکاف ایام لذماف لیا اور جس نے واجب کیا اپنے اوپر اور جس نے واجب کیا اپنے نفس پر کیا واجب کیا بھائی احتکاف امن کچھ دنوں کا احتکاف کیا اللہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ دن کیا کروں گا آپ کے لیے احتکاف میں بیٹھوں گا تو کہتے ہیں لازما ہو تو یہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا لازما هو اعتکافھا تو اس شخص پر لازم ہو جائے گا ان دنوں کا اعتکاف بالیالی خاص ان کی راتوں کی بھی براتیں بھی ساتھ خود بخود ا جائیں گی اگر کہ اس نے ذکر نہیں کی وکانت متتابعتن اور یہ دن بھی کیسے ہوں گے بقدر پہ مسلسل ہوں گے و الا لم يشترط التطابع فيها اگر کہ اس نے اے ان میں تتابع کی قید نہیں لگائی تھی مسلسل کی یتر پہ ہونے کی قید نہیں لگائی تھی بھائی پھر بھی خود بخود تتابڑ آ جائے گا اور جتنے دن ذکر کیا وہ مسلسل رکھنے پڑیں گے مسلسل اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا اور روزے بھی رکھنا پڑیں گے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام